تو لیکن کروڑ کالی کالینا مر مر مسجد مسجد صرف پورن پاک واسطے بنی جی پڑے مسجد کروڑا ہومن yeah. قرآن کا مسلا ہے فلمی کنیا راوجا لینا بچا دسوسوا دسن کو سپاہی آج پٹواری آجے کوئی سردار امتی آنے سالانہ آج توبہ کرو اچھا لکھے کروڑ روپے دکان چل پکا نہ چلا مار مار شیشہ لگا پی اون وگا پی ادتی باٹا انگریز اگریزی اگریز اتنی تازیم تو قرآن واسطے اکل خانی سو روپے مدار دے چادر بنا دٹو سٹے آپ کا پیسو آپ کرنڈی دا پو ڈ جہان بادشاہ نبی سابے بہترکانوی تو قربان تھی گیا مطلب ہندی شان بیان بہو نبی اللہ تالا فرم محبوبہ نبی کر دے تاریف مرف خدا کو لگا اللہ آئیے اونشر اے ادو واسطے کوئی ایک دو میٹر کپڑا ہی اصا نہیں سکتے پیو کو کوئی سمجھ بھی اچھی شاید لیکن دو بادشاہ مقدس کتاب ہیندے ولی مزار جی ایندو چلے ولی نہ بن سکتا ہوں ہاں. ساد کی سب شاعری انگریز وی مخالفی ہے کافرے کی جی. جی. جی. جی. جی. جی. قرآن پاک اترے ورنہ مکہ مدینا سر بیماری گھر آ جس ویل قرآن اتر مکہ مدینے قرآن پاک کن کیتے بے <سؤال> بے پہلے مکہ مدینہ کیا لا جی کی دے مدینے پاک دی مٹی چمدو دو قرآن خدا دا نالیا تب تیک اللہ تالا نے اک سو چار کتاب بھیجیے ہے تر سو تر رسو اک لاکھ چوی ہزار و بیش نبی رسول تر سو تیر رسو تر سو تیرہ رسول سارے رسول ہن ڈی نے دی رسالت منسوخ رب واپس کر کی سارے رسول دی رسالت ناسخ کی دیے. چی کتاب قرآن مجیز کتاب ایک سو تر کتاب, کتاب, کتاب, کتاب رب تالا نے واپس کر دو دور تئیے گئی عیسل سلام دیے واپس ہو گی دعود سلام دبوری واپس ہو گئی سو دے اور ترت تقسیم تھین سارے م دسو بھی تمام رسالت منسوخ محکالی تالیم محکال شخصیت مسلمان سڈی چڈل بعد جگ رکھا کرفر چیتا کافر دی تعلیم رکھ دی پڑھو سارے رسول دے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا ٹھیک می کالا دھی یوں ساد رسوال قرآن کیالا فرما محبوب جس وقت لاہ کے دشمن بن گئے محبوب دشمن میرے نیوڈ ہونا سک سچا امین کی جیل رب دن رب دلام دشمن کلام عاد کو اسلام نیکی بدی ظلم انصاف کوفر غیرت بےغیرتی حیا پردہ مسلمان کو عظمت جنت معرفت شریعت طریقہ سارا نظام قرآن پاک دے, دے نتے قرآن دے کئی سے پہلے وہ مدینہ تو چالیس سال نبی ولادت بس عادت تھی ہے وہ شرب رہ گی شراب اٹھائی کباب اٹھائی زنا اٹھائی چھوٹے سارے قرآن پاک اترے دولا مکہ مدینہ مقدس جہل فدو بھئی مان قری اگریز قوم انگو قرآن کی اہمیت ان کو قرآن پاک دی عظمت واسے اسا سارا نظام اسا جو تبلیغ تقریر تحریر مدارس ہو سارا اصل عزت قران واسطے بس یہ قران دی ذات نہیں دکھائی رسول دیوی بھی خدا دیوی بھی کہانی کہیں نہیں کہیں بالکل اون پاک واسطے جو اسا انتخاب کیتی کھنو او جی جی تو جی تواڈے سامنے جی نالے نو اشتہار جی اخبارے جی میں آ جاتا ردی کو مکمل پلیتا نہیں ہوں پیشاب جی قرآن کو چھو نہیں سکتا وہ قرآن ہوں نہ مکہ مدینے نیو پیچھے لانتا پونجی بہ مانو میری کتابری ختم تالیم بھی ختم بھی ختم میم اپنا چھ می دو او کو نبی کو اللہ پاک پیارا دسو ہو سکتا ہندو بہتر تانا حسین لیکن بنجی کو بیان تو کرنی ہے کہ ان کو شور آئی مانے کو مادہ پرست کو بہت پرستی. پرستی. پرستی. پرستی. پرستی شخصیت پرستی کفرت پرستی دنیا پرستی نفس پرستی آخوشن پرستی کیونکہ ہر بندہ چ ماحول ساد جی سادے نبی سننا تے وہ چھوڑی بیٹھا محکالے کی سننا تھی جتیا گڑ تے اے فیشن پرستی اے سارا نظام جو سوٹر بوٹر آئے کو پیش سے رکھ ڈی سی قرآن پڑے ہوں دسو شیتان کو چنا چکی کیڑی چکی ہے رکھ دے سا الفاظ ہوں yeah. چکی کا کوئی کہانی yeah. معلوم کیا ادب بھی چکی گیے بھی چکی ہے منافق yeah. yeah. yeah. yeah. بھی چکی, ہے. Yeah. بھی چکی, ہے. بھی چکی yeah. اقوام yeah. موتاح دائی چکی ہے کیونکہ کافر دا فیصلہ چکی ہے yeah. پیز دا فیصلہ بھی چکی کافر تعلیم، سکول بھی چکی دی، تہذیب بھی ہوں چکی قانون بھی ہوں چکی سائنس بھی ہوں چکی سب شاید نمی تفسیلے شیطان دی چکی کہیں ابھی شیطان چکی جو کوئی اص دانے سے چاکی ودی چکی چلے پی چکی کو مراد کیا ہے یہ چیز چکی اور رت بے پرد ہو چکی الیشن چکی دیکھو پسی دے مر جان دے جی ریا کافر اشارا کیفر غلام بنے سا کافر تعلیم دے سا قرآن ری سن چاہے تفسیر بھی دسو تفسیر تفسیر ہوں جو چلتا پی ماحول کافران توڑ پیش ہوں اے دیکھو کہ رات ہی میری تخریر رہی مل نے تو سوال میں کو کیا وجہ ہے آ کے مائیں اگ چ مٹھی چاہ گل کی اے مکاری ہے بائی مان دی کیونکہ مٹی بھی رب بنا اگ بھی بناو پتا ہوں اگریز موبائل بنے بن کو, پتہ دا کو اون اون نے کیا کی اے مٹی اے ایک بہان ہے من چہرا تو رب دا, دا منکرہ بہانہ مٹی رب کی ہوزی سیدا نہیں بے مانکا نہیں مٹی آکا ہوں دلاشترا. دلاشترا. مकار, خدا فیصلہ ہوں ادا عبادت ادا پہ عبادت باد چار رکھا نماز پڑھ دو کرو رکھا ود وی سن کت ویسی سنت کو تکبیرات <تصفح> لیکن تقبیر نماز, کیوں؟ کیوں نماز ختم ہے عبادت پہلے دے عبادت ہونا شیطان لانتی نے کیا کیتے بہت پرستی بس سیدا نہیں جی. صور, تو تو جی. ہوں یہ دسو سوال یا بت بڑا واڈا ہمیشہ بناو آڈا ہوں بت بڑھا واڈا ہوں یہ دسو بہ اصا بر بت بناو کڑے کرنے بچا کیا ہے yeah, کی yeah, لانتی نے اتنا ساخو ہوں نظام ہے. دیکھو کوئی لوگ نہیں فاجر راشی بے پرد بھائی مان دی, کہیں دی, کافر دی, یہودی دی، ہندو چیشے چیشتے چیشے چی نہ منو مطلب کیا بن شیطان بہانا کی مٹی کا اے امت بہانا کیتی خری چیشتی خدا بہانا چیشتی ورنہ اے دسو اص خدا دے احکام قرآن بیان کرے یا اپنے کوئی حکم اث بیان کر چیشتے نہ سنو اس خدا کی نہ سنو قرآن منو حدیث نہ منو دین نہ منو سیدا ہر مرد نے چکی دا نارا مارے حقوق نسو حقوق اور سمجھا سمجھائے رسو نبی مرد ہے مطلب مساوی مرد کی سو اے عام حکم تھے یا مکئی ادر اے نبی رسول تک پہنچ وی اوتا مرد مساوی کرو شانہ بشانہ چل اللہ تعالیٰ نے کو آدم علیہ السلام کو پیدا کی مرد کو پہلے پسلی جو بنی پہلے مکان پیدا تھے مرد سجدہ سارے فرشتے دا حکم جو تھے سجدہ آدم علیہ السلام کو تھے حضرت بچکانی مت نہیں واسطے خیال کیتا جی مرد مساوی شانا بشانا رب نے بشانا مساوی مرد کو نبوت بنی سجدے تھے مرد کو اتنا نبوت آئی خلافا تی رسالت آئی تو رسالت سب تڈا اہم جی. مطلب رب کا حکم ہے رسالت سارے نبی رسو درد جا اور رسالت دلما پھر دینا جی. کتاب رسول ہو جبی ہوں میں ہو سوال بیٹھا کرنا بی دسو جتب آسمانی واپس پی رسولہ رسالت سارے واپس رسول میکالاسکا سارے گئے <سؤال> اد سید سید رسول بن گیا رسول <سؤال> تد گیا اتا سارے رسول خر گلا آ سکول چکی جیٹے ہوں واسطے اگر سکولی کو امام احمد رضا فتوی مطابق سر سید کافر پیروکار کافر, کافر دے شک کرے ہوں فتوا ہوں فتو یہ ہوں کوفر کا کہ اگر کوفر کا فتوا پرلا کافر کانی جا جے او کافر نہیں تے امام احمد رضا دی کیا ہے؟ دا پکا مسئلہ ہے مو کو مین سی کا جی. جی. چڑ دے منافے جی. جی <تصفح> سا رات رات <تصفح> جی کی تو چڑ ہوں ایسے دلیا مرد حقوق برابر دیکھو نبو آ تو تھا قانون فیصلہ کلمہ دی سرد تمام سنتا مرد دیں عورت دی سنت ہے کئی عورت کو جی اگر مساوی نو سو بلا رب بھول گے مرد عورت حقوق برابر کتوں پترو رب بھول گے ہوں جد آئے عورت مرد حقوق برابر رسو برابر آخ دتا گل کتا سوار کو پتا لگے دسو سال سا روکو کیوں مارا نارا مارے حقوق مرد اور ہکو حکو مرد نبی رسولہ کو آخ سو کا نا ہوں گل یا اتنے بچا مان حقوق برابر سکو لال سکو نبی سی عورت برابر حکومت کا دعوی تالیم کا دعوی تالیم پڑد پمام احمد رزاد نا مائ بے دسے نہ کوئی پتا کانی کیا را را جی میںندی کو پڑے مذہب دنیا کابو جہل کون ہے پتر مذہب یہ تھا کہ نبی سہیں ابو جہل کو برابر بڑھا دیتا کیوں جو بچہ ہو بشر ہو بچہ لانتی اسلامچایا دل کرو سولو فد الہباد برابر مخلوق تو بدن شرط دباب بل اگو آیا کڑے بال ہم ادل بال کے جانور بریہ بری کو شکیا ہوں بنجے دا مذہب یہ بنیا کہ قرآن جی بریہ بری تمام کو بھ دے جیل دو بندے نظریہ دا کھلے سوپی بشر سارے برابر ہیں بشر دسا برابر برابر, برابر. بچہ کیا ہوں یہ ہے مذہب دا, دا مذہب لگ جی متلک بن رہے مرد سارے نو نبی رسول نہ لکھے جنے. برابر ٹھیک ہے نا عورت مرد ہوں خدا تو اتراج آ گیا خلافت نبوت پگا جائیں مرد کو مرد عورت برابر دے اے, اے ہے کافر نزدیک سکولی نزدیک کہ برابر جلح آخو مطلب عورت نبی بنے رسول بنے ایک مرد بنے مساوی خدا بچا نہ رسول عورت مرد حقوق برابر کی تفسیر کرو کتا ونج ہے بجے پکا اسلام یہ فدو ملا بےمان بندہ این خبیص نال کیا کرے دا خسرا ذہنے کو شیطانی کوفر دے مکہ دا شتنے دا کوئی پتہ ہی کہا نہیں بہیمان کو جی پلے درجہ دا پھدوے انہیں این دیری مائت واک کو تشریف بیچا دسے گا یہ تشریف کو کون توڑ سک دے یہ جی لے ہون مسلمانے دے ذہنے آگیا بے اور ادمر دا کو برابر ہے اچھا او او مرد حقوق برابر مطلب پیتے ہوں کنجری ات حق برابر ہے مساوی نبی نال نو دو بلا برابر ہے حق دیئے ہے قرآن آ کے لو مردے دے کسا ات قرآن یا بجتے قرآن کو چیلنج کیا ختم کر دبی پیک کافی پیکنگ کپڑے پیکنگ جتی باٹا بن سی ادا ڈبا بن سی پہلے کیا بن سی پھر جی اے انگریز نے اپنی جی قدر کرائی اپنی کتاب کی قدر کرائی انگریزی پڑھے جرنل پی ایس پی, ایس پی, ایس پی ایس سارے او جرا قرآن پڑھتے وہ چپراسی بھی نہیں لگ سکتا اجا کیا بچایا دسو. رسول دا کیا بچایا پوچھا بچی اے شیطان دی چکی جی لا ہو. غیرت پیس پیس گئی غیر انصاف فیصلے ای جی جی آدن لانتی ہے. قرآن ہے. اے بھی شیطان دی چکی ہے بم کیا ہے رکھے دے کوئی بلا قرآن کو دے دے مسجد گڈے بالے دے دے, کلما جی کو بے آخری کلمہ کی میں نصیب جندہ. نظریات اے ہیں. انہی نظریات نال کون موتا فیقا نی دسو بندہ دکھا لو می کل نظریات موتا فیقنا ہوئے اعتراض کیا ہوگا بابا سات بچے نیچر بھائی مانا تفرائی جی دشم بھائی ایک کوفرفر کوفر تکبر کوفر جہالت دشمنا وجہ کوفر. چار ہوں کفر، اے تسلیم کو ستواں سے دس دی ماں کو پتا اے کفر یہ نہ صرف میں کو ڈسا او بیان کرے ہوں جہی گال آتا بیٹھا بی بت پرستی بوت کو سیدا کرو جی ٹھیک ہے نا بت والے پرستی کو شخصیت پرستی سلام کو پوجے کا شان فضیلت دیکھتے کوئی انہیں خدا خی یہ کیا بن گئی شخصیت پرستی علیہ سلام کو کا پوجا یو جا بن گئی شخصیت پرستی نا سیں بی کسرت پرستی وہ ووٹ یہ کسرت پرستی جمہوریت کو مننا کے ڈیر بند میاں نکرست ٹھیک ہے نا صحیح مادا پرستی ساری دنیا مادہ پرست کوئی دین والی گل ہے روندا بیٹھے جتنی دنیا دولت عام تھی گیا روندا والا دنیا کو بیٹھے مادہ پرستی جی. فرمائے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ کون آ اکبال سرمایہ پرستی جن محجوب جی. لات کڑا مرگا تمہارا خدا ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور سارے کٹان کے بھائی پہ کیا کھڑا خدا, جی خدا نیچے وہ لانتی روکھا ہے اس کو دنیا کو خدا وہ سارے پیرے تلے ہے لات چاہتا اس دنیا دے دریا پیمانا تمہارا خدا ہمارے یہ ہے ماد پرستی مادہ پرستی بلا حکومت پرستی دیکھو نمرو چاہیے ساری دنیا کا بادشاہ بنے لگڑا مچھر لنگا دا رب نے مرائے ٹھیک ہے جی سرمایہ پرستی دولت پرستی ہوندی علیہ کل جیسا امیر کوئی نا تھے نا تھی, تھی. ایک نے کیا آواز بے آواز لاتی بیا کیا, کیا دکھاوی کو قدرت تاخت ہے جو اوبال بال کو علیہ سلام بھائی ساری دیکاری داد دوست لکھی جو تکلیف لکھی پیو نہیں ٹال سد اے مومن دا تو موہم کا ساری دنیا دے دوست تھی نہیں ٹال لال ساری دنیا دے دشمن ہی لکھی نہیں پچاس یہ مومن دا یقین ایسے مومن کہیں تو ڈرا میشا ہے للہ اللہ شاہ نہیں ہے خدا کی خدا ہر کوئی خدا, خدا درے یقین اے ختم تھی ورنہ تو ایمان ہوں کہ رب دو ستا کلا ڈر دا خوفان کا فرمیکہ لندن کا ہوں رات ولا مائ تشریف حکومت سکول ای آمزاب لڑائی ہے جد امتحان تھیں لڑکا فیل تھی مائ پاس تھی لڑائی ہے جدا انٹرویو تھیں نوکری میڈی لگے نہ لگے لڑائیے جد وائیں جدو وکیل وکیل سکول سکول پی لڑ لڑتے جی. کتنے پوتر ادا مول خسائے. اے یہ کو پاگل بڑے دل دل پاکستان تے مشرقی پاکستان وہ کیا لڑ لڑتے خسا مول وے مولوی بغیر hmm. او او اختلاف نہ کرو سر کے بعد نہ کرو فلاں hmm. آپ چار سو پارٹی پلا جی. یہ جمہوری شیتان جی, جی. چار سو ایتا ری پتر الزام لین ملے جواب نہیں دتا hmm. سڈے اتنے الزام کہ جناب ترک ل انہیں اے سو شیعہ ایک فرقہ ہے اے مولا علی دور ہوں لے ہا یا کانا تو تلا الزام کی فرقہ لگا مول پیاسا فرقے پا دو فرقہ باطل فریقن ہدا فری قان ح قرآن فرما پے ہیک فرقے دے گمراہی ٹھیک ہے نا ہوں ہک فرکا خدا اللہ قرآن اللہ نبی سچے علا. سچا فرقہ جا فرقہ اک اٹ رکھیے شیطان ابلیس نے جی. جی. پہلے پہلے باطل اٹ رکھیے جی. ابلیس ہوں باطل باطل بن سی ہک داطل کی ولا جب بنسی بنے سنے سی, سی اسلام بناوے کہیں نبی رسول بدن کر دیتے یار مولوی فرق نہیں دے سکی جباب یہ شی فرقہ یہ دسو تفسیل کمی لکھ دیتے ان کو دا ڈی پیتر سو گھوڑا کدا کے امبلی بانگ تانگ جی ہک ترام دا باطل بڑھا سکو ہرم دا باتل پڑا باطل باطل جیتی بنے کافر بعد سیتان بھی ادو سوار سکولی سکولی نرد بوٹی سکو لیا مر ڈاک سکو لیا جہاز مر نا. باد نظر آدمیشن لڑتے پیسے نا سو آپ لڑسو یار وا ل بیٹھے بنے جا کر سی. لالیم قانون تہذیب نظام سود مانال جنا رشوت ٹیکس سور پلازے کوم کو لٹن کٹ سارا نظام گنجا دائیں سکو مائیں دیکھو نا ڈو مائیں منڈا دائیں دو یہ ڈو آ آدن بی بکرا ہک بند پکڑے آدن بھائی بکرا دور کٹ رلا بھائی سو سو کٹے نی پی بکرے پوترو ڈوتے گنجے وی تسا پاس لڑ پی سو دگ ماہا دو منڈا بکرے والا سو رلا دے حرام دے اللہ. بدماشی ہے. جی بدماشی جی. جی. حق باتل ملے جابتی بند کٹے گلا دیکھ سور کا کوئی چان کرے زبانی کوئی مئی دال جمیا چیشن بولے دے پو باں باں اگو کردی کھل کوئی نہ دشمن مکاری کا پتا ہے نہ پتا ہے پتا بنے وڈی خرو ہوں واہ بھی ٹولا بنے دسو اصا رسول گسول سامنا ہے منسوخ کیوں کی جواب کیوں نہیں دتا گیا دیکھ رب علیہ سلام خدا جواب لیتے الزام دا جواب او حقیقت بن وی سال میری سمجھا بہ گام پاک ہے پاک تے لگے دو جواب دے تے تے لگے چوپر ہوں اللہ تعالی جواب جواب اللہ کا آدم تو بغیر بیٹا نہیں سی سکتا دا دا آدم دا باپ دسو ملیا جی جواب لدا کول لا جواب تھے فیتر ہونے کا تھی ختم تھوڑا ختم کرنا دلیل دلیل دلیل جو جواب, جواب نہیں دیتا یہودی کافر ہندو سکھ واپسی سارے بد مذہب چڑھ گئے حالانکہ مجرم او بناو فرقے سارا نظام مجرم تو آکو کتابا مسلک ہیں نزدیک دیو بندی ابدل واہب نزدیک بنائے یا سننے بنائے داتا ہزاری بنا گئے کہ بلا عالم بنا گئے سا بھی بنا شدید بنا گئے تو بنا اگریز بدنا چار سو بڑی اتراج کش چار سو پارٹی بڑے او, تی او بن تیار نوی خود فرما دیتا کہ اون جی کو جی. جی. اون دے میری امر ہے بہتر باقی سارے ناری کے حدیث پہ واسطے ملا اکبال پیچھے ہوئے تا ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں ل مجھے رازن اسے کیا گا رہا ستے کا سوال ہے بھائی مان اجرہ تو قائد بنیا کھنی ابا قائد انقلاب دے ابا پھت دو دا پوتر پتہ ٹکے دا کھانی قائد سارے بنیا کھنی سامنے بہے دگال دے کرو تو ساں قائد بان کی میں سکتو مجھے فرمائے راہ بار ہو زن و تخمین تو زبوں کا عقل بے مایا امامت کی سزا وار نہیں بھائی معنی اکالی امامت راہ بار ہو بار ہوخمی تو زبوں کا رحا یار علامہ سے فرمین خروڑا رام تم منو نے سجر پاکن یار جانا دن گمان کو تخمینہ دن اندازت اگر زن تخمین کافر کوئی دلیل اٹکل دوڑا نوی شریعت ایک کنڈا وٹا لاتے آدھو ڈاہ کلو مایا تلے سو جڑا موکلے ہوں بندے کروڑ آلو سو آ کے پانچ کلو جڑا مک سی کنڈے پیا راہ بار ہو جنو تخمی جن دا پچتا بھی حرام دنداز لائی کنڈا وٹا نبی شریعت نبی شریعت سرو ننگا چلے گوانی بازار تر گوی پستے مشورہ بلاندھ فیصلہ بلاندھے گوہی عورت ہا کے بھی عورت کو مشورہ کرو الاٹ کرو مشورے آوا نہیں دوی پاستے گوئی ایچ آئیے عورت مرد ہے نا سی او مشورے مشوریت آ آسکتی فیصلیت کی میں آسکتی ہے انے دلیاں ساری زندگی زن و تخمین لڑائے نبی جی شریعت دے تو چاہ مشورے دے منا لے کون سم اوڑی جھگڑا موقف ہو گیا انہیں چلایا آپنا زن تخمین دے کافرنا طریقہ آج سہیں کوئی دس ہو جھگڑا فساد کشا موقف ہو تم ودھ جی پہ یہ گھٹی نہیں یہ شریعت رسول دے آوان جوہا مشورہ امین yes. غلط آ سکدا. Yes. Oh. E takao, آخری میں حرام ساق ہرم دیا انتہائی مکا بہن چوجن یورکی کی اپنا اقوام موتاحدہ تیار کی تھے جہ اقوام متاحدہ سوچو الفاظ کو ہر کوئی الفاظ دے پتہ کہیں کا نی ساری قوم جمع اقوام قوم دی جمع اقوام اون آ کے اقوام متاحدہ یعنی پوری دنیا جا قوا می دے متحد متاحد ان کو کیا دن دقوام موتاحد فیصلا اسلام بھی, بھی اپنا فیصلہ منو اسلام کالا رب مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ نہ من حلام فیصلہ ہے کلما گیا روزے نماز حاج زکاتے مکا مدینہ تھی خاص جب تک اسلام دا فیصلہ رکھے بڑا اُن اقوام دا انہیں برا دے. انہیں آکے بھی جمہوریت آزاد ہی بنو تا مولک آزاد فلان لیول اص آزاد کی میں تھے؟ سوچو آزادی میں جمہوریت ایک بدماشی برائی ہے اونے دا اپنا ذاتی فیصلہ حکومت طاقت ظلم جمہوریت کا لباس جی اقبال آ کے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس ایک کتر ہے خود شاہ جمہوری لباس پوائی خانے. جمہوریت دور ہے فیصلہ دا دا اپنے ہاتھ رکھ دی اقوام متحدہ بج دزاد ک بدماش دیکھو مارا مارا پھر نمبر موتاح چند مولک سینکڑے مولکرو گنتی کرو تم بد دو یاد تے جمہوریت کا دعوی ڈراما نہ بنیا ویٹو پاور یہ بھی چار پانچ اگر کسرت مخالف بن گئے توڑ رکھ ویٹو پاور چار ملک وی ختم کر دے بھی جمہوریت کا توڑ ہے جا سی تریجا اوڑ بڑا کتر مارش اللہ ہون فوجی زیادہیں یا عوام جمہوری حکومت یہ جمہوری حکومت ہوں دی کہ فوج کو بھجا سکتے ہیں فوج نے کو نا بھجا سکتے ہیں مارش اللہ طاقت قوت ظلم دی طاقت دے حکومت ہوں دی کافرننی مناف کین دی اسلام دی حکومت ہے انصاف تے رحم دی اوڈے ہے ظلم دے طاقت دی ہونے یہ ظلم دے طاقت ہے سارا کوئی انصاف تے رحم دی مارش مارش اللہ جمہوریت کتاب جمہوریت پاگل بنے گا کتے مسلمان والا پاگل ای ہو ہی سکتا یہ منافے کا فی رن کی دے لا یاکلون افسر ہوم لا یو مینو اکثر ایمان خان جمہوریت رکھیو کسرت اکثر ہوم لا یو مین اندے لا یا شور شور بھی جرا لانتی دا بچا دا سکول شور کا خدا قرآن لاش بے شور دلا شور سکول لانتی کافر بول شور ایدہ کافر بنیا کھنی ابو جہل نمرو سارے تو وہ دھا کھنی لانتیا پون تری جا توڑ کیا بنیا مارش اللہ چوتھا توڑ انہیں بنائے نا اہل انہیں دیکھو تو تعلیم قانون تحضید انتخاب سارا نظام اہلے انتخاب بھی اہلے ٹھیکے نازو گنجا نا اہلے پولیس اہل جج وکیل فوج بھی اہل, اہل، جم ہوئی، سارے باقی شیطان تعلیم پر آئے تو ہے، تو ہے، تو سارا نظام ہے. نا اہل آئے تو تو دروازے تو آئے، دے نا اہل آیا کیوں ہے؟ پانچ سال حکومت کی نا اہل بن گئے پہلے مر گیا تو کوئی رکھ بھی بجا ہو توڑ ہوا چہل با کر جمہوریت پاگل بنے حرام دن گیا ہوں یہ مداری مداری یہ کھیل جوا میل پخاری اپنی لا دی بن دے گا ہار استعمال کیا اپنے جیت رکھے دا کلیا ایک نکتر ہندو سارے بند کو پتا نہیں ہوں اپنے سارے بند جیت باقی لوگ جیت پندرہ شروع کر دیں کوئی چھکڑی مرد یہ جمہوریہ کلیا توڑ بہن چوک چیخڑی آئی فوج عمران کو چاہیے ہوں اگ ہون نماز کان کلتا خدا اگو کیا شناختی کارڈ شناختی کارڈ بناو یا ووٹ دے ڈر بلا توڑ شناختی کارڈ بن گیا نماز کا نہیں ووٹ دے سکو شناختی کارڈ کہانی انگریز دا <CosPre> ووٹ جمہوریت کتنے گئی آ گیا چھواں توڑ ستواں توڑ انہیں بنایا پولنگ اسٹیشن ٹکٹ بیلٹ پیپر کنجر مہر گنتی اچھا چیکڑی مارش فوج ان کراوے اچھا فوج حکومت یا غیر حکومت ہے حکومت گئی چوج دی آ معلوم تھیا اے مسنوی حکومات ہے او موستو کہلے جاری توٹو ہیں جاری تو مسنوی حکومت فوج دیا جاری آب آبا آب فوج بوٹ کروے انڈا سو او حکومات ہے یا غیر حکومات ہے ولا انہیں کول حکومت کی وال میں دیا فوج کو جمہوریت کی تھے گئی آدے فوج گنتی کروے سارا نظام پولین صاحب اعلان کردے جائیں کچھا بلہاوے جو میں مثال دیتے ہیں راندہ یارو ہوتے پیکے ہیں وہ پوچھاوے حکومت ساری خدی کو پہنا جمہوری بات حکومت ساری ہاتھ رکھیے جاؤ آزادیت حرام در آزادی سابت کر دکھا لو کثرت سابت کر دکھا لو جرا دعا مارے ہوں کو سابت کر دکھا لو لیکن بہت چیشے کو جو بات ہو تو ہر دے دماغ جی ہر پاسے او پاکستانی قوم دے بھیجا یا بو ہے یا یا گو پاکستان امریکی ہٹی ہے ہر افسر خندا چٹی ہے پنجابی ماستے بنا پاکستانی قوم قومل نہیں یا توڑی یا چٹی ہے اکبال کر میرے کو لٹے امیر ت گیا رستہ دسی وی نہ لٹی لیا تو امیر کافلا اے قائد پیچھے باقی نہ رہی تو جی پیر نہ پیر دا سی ملا گئے ووٹے گیا دیکھو تو رات گو آسمانی کتاب رسو اتری موسا کلیم شخصیت دو دے قرآن موسا کوئی آپ شریعت دی محکالے جی. شریعت, شریعت آ سکی یہ لوگ مسلمان سنگ لگ فرگ اتو یہ لوگ سارے آدھے بائی ماں چیشتے چیشتی سارے پول کھول سارے نگا کر سارے نظام تئی ساری کھول لینا چیشے کا no mandarme el bajo en Washington sin est Rovado... y estaba